أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا رشدنا وعزنا من شرور ينتسنا آمين يا رب العالمين وليل إنسان على نفسه بصيرا ولو والقام عاذيرا کسان اپنے اعمال سے آگاہ ہونے کے لیے قیامت کا محتاج نہیں ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اسے پتا چلے گا کہ اس نے کیا کیا بچہ اپنے بارے میں رزلٹ نکلنے کا منتظر نہیں ہوتا اس کے ماں باپ منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کیا کمائی کی ہے بچے کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کر کے آئے بلکہ وہ اکتیس مارچ کے دن کہیں چھپنے کے لیے جگہ ڈونڈ رہا ہوتا ہے کہیں کسی آنٹی کے یہاں چلا جاؤں کسی انکل کے یہاں چلا جاؤں اسے پتا ریزلٹ نکلنے کے بعد ابو جب بائیں گے تو موڈ کیسا ہوگا یہی حال بندے کا ہوگا قیامت کے دن بال انسان والا نب سے انسان اپنی ذات پر صاد بصیرت ہے He knows very well. بہت اچھی طرح جانتا ہے دوسروں کو مغالطہ ہو سکتا ہے اس کی ماں کو ہو سکتا ہے اس کے والد کو ہو سکتا ہے عزیز و بار کو ہو سکتا ہے دوستوں کو ہو سکتا ہے اپنے بارے میں اسے کوئی مغالطہ نہیں ولا وا مزیرہ یہ معذرت کی جمع ہے مہاجرا کی جمع معاذیرہ اگرچہ وہ معذرتیں تراشتا راستہ پھرے یہ انسان کی عادت ہے کچھ نہ کچھ وہ لگڑے لولے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے دیکھنا جی بارل ماحول اس قسم کا ہے کیا کریں دنیا بھی تو رکھنی ہے فلاں ہو گیا ہے دین ہو گیا ہے فلاں صاحب جو ہے وہ مولوی ہو کر یہ کرتے ہیں ہمیں تو کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ حاصل ہونی چاہیے اتنا حق آت حاصل ہونا چاہیے یہ کرنے بہت سی آپ کسی سے بھی پوچھے چور سے بھی پوچھیں گے چوری کیوں کرتے ہو کہہ گا زمانہ کروا رہا ہے زمانے نے مجھے یہاں تک پہنچایا قاتل سے پوچھے قتل کیوں کیا زمانے نے کروا دیے حالات نے کروا دیے کس نئے تک چلے گئے بازاری عورت سے پوچھیں وہ بھی کہتی ہے حالات لے کر آئے مجھے میرے ماں باپ نے بھی میری پاکیزگی کا خواب دیکھا تھا کوئی آیا لایا مجھے اور اس نے مجھے پسلایا پسلایا اور پھر لا کر بیچ دیا مجھے ہر کسی کے پاس معذرت ہے بغیر معذرت کے کوئی انسان نہیں لیکن بارہ حقیقت تو اپنی جگہ حقیقت بچہ بھی ماں باپ سے یہ کہتا ہے بس اس دن یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا اس لیے پیپر خراب ہوا ہے میرا لیکن نتیجہ تو نہیں نا بدلتا وہ تو اپنی جگہ ٹل رہتا ہے اس کے بعد چند آیا آتا ہی لا تو ہر رقبی لانا کر اب جس موضوع سے ہٹ کر خطبہ چل رہا ہے بات ہو رہی ہے اچانک کوئی صاحب ایک بج کر بارہ بج کر پینتیس منٹ پر آتے ہیں ساری سڑکوں کا بیڑا گرد کرتے ہوئے آگے آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں اس کا میرے خطبے سے کوئی تعلق نہیں ہے موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اب جو آڈیو کیسٹ سن رہا ہے وہ کہے گا یہ درمیان میں یہ بیٹھ جائیں کہاں سے آگے لیکن جو موقع پر موجود ہیں انہیں تو پتا نہیں بیٹھ جاؤ کس سے کہاں گیا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ محتارجا بائی پاس کر کے اپنے فتبے کو کسی دوسرے موضوع پر بات کر دی گئی سورج سنائی جا رہی تھی جبرائیل جب را... جب امین پڑھ رہے تھے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درد سے یہ ابتدائی سیتوں میں سے ابھی گئی کی پوری آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجربہ نہیں وقت لینے کا پرانے حکیم میں تین جگہ پر آپ کو اس کے آداب سے ادا کیا گیا ہے ایک سورت آرام میں ولاجل بالکل آبل کا واحو ابھی جب تک وہی ختم نہ ہو آپ نہ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں درمیان سنیں سور اسی طرح سورہ آل میں فرمایا میں ایسا اوکا کرے روکا ہم تمہیں پڑھائیں گے تم نہیں بولو گے یہ ہماری ذمہ داری یہ مشقت کیوں کرتے ہیں آپ اتنی مشقت ہوتی تھی اس وقت اتنی مشقت ہوتی تھی کہ اونٹنی اس کا تحمل نہیں کر سکتی وہی کا نزول شروع ہوا اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے گردن ڈال دی زمین پر. یعنی بے بس ہو گئی اگر زمین پھٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ وہ زمین کے اندر چلی جائے اس حالت میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشقت کا خیال کر کے نیچے اتر آتے تھے یہ آئے جو آج ہمیں ہم ایک آن سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال نکال دیتے ہیں کیا قیامت گزرتی رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پڑھتے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ ساری تکلیف حضور پر گزر گئی ہم نے حضور کے دہنے مبارک سے سنا تو وہ مشقت حضور کے پاس رہ گئی تو فرمایا والا جل بالکل آنے مین قبل یہ خدائی لے یہاں فرمایا لا تو ہر رک بھی آپ زبان کو اپنے اندر ہی اندر حضور اس کو آواز نکالے بغیر اندر ہی اندر اس کو دوہرانے کی کوشش کرتے تھے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے نا نہ لال تو ہر بھی نسا نہ کلے تھا جمع آنا اے نبی اس کو آپ کے دل میں جمع کر دینا اور پھر وہاں سے دوبارہ پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے فلا کرا جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں فتر قرآن تو اس کیرات کی وہ فالو کرتے رہو بس خاموشی سے سنتے رہو سننا آپ کے لیکن سوال یہ کہ یہاں تو جبرائیل امین پڑھ رہے ہیں اللہ کہتا ہے کہ نا یہ نہیں فرما جبرائیل الجبراہیل جبراہیل جب پڑھا کرے اس لیے جو سو جبرائیل جبرائیل نہیں ہوتا وہ پاکی میں پڑھ رہا ہے اللہ کے دیہات میں پڑھ رہا ہے اللہ نے اس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے لہذا اللہ جیسی عظیم ہستی جب ایک اپنے بندے کو نمائندہ بنا لیتی ہے تو اس کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا کرا دیتی ہے کہتی ہے فیضا خرانہ ہو جب ہم پڑھیں یہ نہیں کہا جب جبرائیل پڑھے اس لیے کہ جبراہیل خود نہیں پڑھ اللہ کے دیہات پر پڑھ رہا تو جب ہم اپنے جیسا نمائندہ آگے چن لیتے ہیں مسلح پر تو اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا نہیں ہوتا جبرائیل کا پڑھنا اللہ کا پڑھنا ہو سکتا ہے امام کا فاتحہ پڑھنا ہمارا فاتحہ پڑھنا نہیں ہو سکتا پھر چنا کس لیے اتنی اونچی آواز سے آمین کس لیے کہا تھا پیچھے کیا اللہ اس نے جو کچھ کہا آئی ڈو ایگری میں اس کے ساتھ متفق ہوں آمین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے پھر آپ نے دوبارہ پیچھے اس کی شروع کر دی من کا نہ لہ جس کا کوئی امام ہو تو کرا تو کرا اس کی کرا پچھلوں کی کراٹ ہوتی ہے ان کے بھی ہاتھ پر پڑ رہا ہے وہ وہ آپ سب کو لے کر رب کے سامنے کھڑا ہے آپ کی طرف سے پیش کر رہا ہے آپ کو اعتبار ہی کوئی نہیں ہے اس اس میں سے ایک بات یہ نکلتی پیزا پرا نہ ہو جب ہم اس کو پڑھیں پتہ بے قرآن تم انہ عل بیال پھر اس کا تبیان اس کی ایکسپلینیشن اس کی وضاحت ہماری ذمہ داری ہے اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو احکامات پرانے حکیم میں آن دی ریکارڈ وہی کے اندر آئے اس کی وضاحت کہیں الگ چینل پر کہیں الگ ڈسکشن میں ہوئی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کوئی اور بھی چینل تھا وہی کا ایک وہی آندھی ریکارڈ یہ اس کا ٹیکسٹ ہے پرانے حکیم جب اللہ نے فرمایا ان آیا کی وضاحت ہم بعد میں کر دیں گے جبراہیل سے نہ پوچھو ہم سے پوچھ لینا درمیان میں رک کے بعد روایات میں آتا ہے کہ درمیان میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کی وضاحت پوچھی اسے جبراہیل سے اللہ لڑکا سمجھ پوچھو اتنا آلو ہی نہ بڑھانا یہ آپ تمہیں بتائیں اس وقت جو میٹنگ کر رہی ہے اس میں یہ چیز آندے ریکارڈ آنے دیں تو اس کا تبیان اس کی وضاحت اللہ کی ذمہ داری وہ کسی اور طریقے سے الکا کر کے خواب کے ذریعے برائے راست سوتے قدیم کے اندر نبی سے خطاب کر کے وہ اپنا اس کا تبیان کر دیتے اسی لیے جو کہا گیا ہمارے ساتھی نے پوچھا تھا کہ نبی بھی کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکتا ہے نبی حلال اور حرام بالکل کرتا ہے یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے وہ اس لسٹ میں اضافہ کرتا حلال کی یا حرام کی لسٹ میں اضافہ کرتا اللہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد وہ مائن کو وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو انہیں وہی کی جاتی لادا نبی سے کسی چیز کی دلیل نہیں مانگی جاتی کہ جی دلیل دے کہ اللہ نے یہ کہا ہے ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہوتا ہے گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ بون گھر سے اب فلکوم عبد اللہ بون آواز اگر سے عبداللہ اللہ کے منہ سے نکلتی ہے لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے اور جنرل پاور اف نہیں ہے مختار عام ماں آتاپ مر رسول جو کچھ بھی تمہیں رسول دیتے ہیں وہ لے لو آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فیس وہ مان آپ مان ہُن جس چیز سے روکے اس چیز سے روک وہ ہماری کمانڈ میں بات کر رہے ہیں یہ اللہ کا اور نبی کا معاملہ ہے قرآن حکیم اللہ نے فرمایا آپ ان لوگوں سے لڑیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں ولا یو ہر رے مو نہ ماں کو اور نہ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں حرام گردانتے ہیں جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کراتے ہیں اگر صرف اللہ کا حرام حرام ہوتا تو اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کو رسول بھی اگر کہیں تو اللہ کا ہی حرام کیا ہوا رسول بتا رہے ہیں نا تو اللہ سے یہ بات کہنے کی کہ اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کے رسول نے حرام کرا پھر جب موسا علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے اللہ کی تو انہوں نے رحمت عامہ مانگی اپنی امت کے لیے تو اللہ نے فرمایا یہ کسی اور کے لیے ہے اللہ جی نہ رسول النبی الامی یہ ان کے لیے کہ رسول النبی المی کی اتباہ کریں گے نےمایا یہ ہندولاحوم وہ حلال کرے گا وہ سنگل کا سیگا یہ مزارے کا ہے یا ہندلا ہمد پر پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا وہ ہر رحم ولخاوائش اور وہ حرام کرے گا وہ حرام کرے گا ان پر خدیس چیزیں گندی چیزیں یہ ان کا پورٹفولو ہے اب دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے سرکولر جاری ہوتا ہے کہ کل اتنے آدمی فلاں سائڈ پہ جانے ہیں اتنے آدمی فلاں سائڈ پہ جانے ہیں فلاں جگہ کام کرنا ہے یہ تو ہوگی وہ بات جو آن ریکارڈ ہے لیکن بعد میں مینیجر جو ہے وہ انجینئر کو بلا کے کہتے کہ تم دس آدمی لے کر جو فلاں سائٹ پہ چلے جاؤ اب وہ انجینئر آ کے سائڈ پہ فورمین کو کہتا ہے دس آدمی لور میرے ساتھ سب کو یہ اعتماد ہے کہ اگر انجینئر لے کے جا رہا بندے تو اوپر اس کی بات ہو چکی کوئی نہیں کہتا سرکولر میں تو لکھا فلاں چاہیے چوتھی سائٹ آپ نے کہاں سے نکال لی ہے پتا ہے بھائی ان کا اور مینیجر صاحب کی کمپنی ہے آپس میں لہذا انہوں نے اس کو کہا ہوگا تو لے کر جا رہا ہے یہ ہوتا ہے کامن سینس اللہ کا اور رسول کا 24 فور آور آپس میں ہاتھ لائن پر رابطہ رہتا نبی ہے نبی سوئے وہ بھی وہ کہتے ہیں سٹینڈ بائی رہتا ہے ان کا دل نبی کا دل سوتا نہیں ہے آپ دیکھتے اسٹینڈ بائی لگی رہتی ہے وقت بھی کوئی کار دو آ جاتی ہے نبی کا دل سوئے وہ بھی وہی قبول کرنے کے لیے سٹینڈ بائی رہتا ہے یہودی سوال لے کر آئے تھے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اگر یہ شخص نبی ہے تو اس سے پوچھیں کہ نبی کا سونا کیسا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی لوگ جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں ان کا دل بھی سو جاتا ہے لیکن نبی کی آنکھیں سوتی اس کا دل جاگتا رہتا اس لیے کہ وہ کا جو محبت ہے جو اس کا نزولا وہ دل پر ہوتا ہے ناگالاب روح الامین اللہ کرنے کا لیتا پورا مین اسے جبرائیل لے کر نازل ہوئے آپ کے دل پر تو نبی کی پاس یہ اختیار ہے حلال و حرام کرنے کا اور وہ جو بھی حلال و حرام کرا دیتا اپنی مرضی سے نہیں دیتا وہ ماینت کو آنے لوا وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں مارتے انہا نے کہا جاتا یہ ہے ایکسٹرا چینل اس سوئی کے علاوہ جو وہی متلو ہے اس کے علاوہ غبائی غیر مطلوب وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں وہی چیز پسند کی ہے جس کو پسند کرنے کا اللہ نے کہا ہے اور اسی چیز سے نفرت کی ہے جسے جس اللہ نے نفرت کرنے کو کہا ہے لازا مکروہ کس چیز کو کہتے ہیں مجھے بینگن اچھے نہیں لگتے بینگن مکروہ نہیں ہے کسی علامہ مفتی صاحب کو اچھے نہیں لگتے وہ نہیں کہہ سکتا بینگن مکروہ ہے کیوں مجھے کرات آتی ہے کسی اور کی راہ سے کوئی چیز مکرو نہیں ہوتی تمہارا دل نہیں کرتا نہ ہاں جب نبی کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہو مکرو ہو جاتی جب نبی کسی چیز کو پسند کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو اللہ نے ناپسند کیا آپ نے فرمایا خوبی با علئی امین دنیا کم دنیا کم تمہاری دنیا سے نبی کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ان مانوں میں نبی سرکاری حیثیت میں وہاں ہوتا ہے جب وہ سرکاری کام ختم ہوتا ہے تو واپس بلا لیا جا فرمایا ہبد بائی لیا مین دنیا کم تمہاری دنیا میں سے میرے لیے پسند کی گئی ہیں مجھے پسند کروائی گئی فب دائی لیا میں نے پسند نہیں کی مجھے محبوب کی گئی عقید خوشبو عورتوں سے نکاح بہت جو ہے لکھ پور رتوا کی صلاح اور میرا آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی تین چیز خوب بھی بھائی لہم دنیا کو اب یہ بات ختم ہوئی جملہ محترضہ جو تھا تو بات کہاں سے جڑے گی بل انسان والا نفسی بسیرا ولا ال کا مزیرا کل بل تو شبو اصل میں بات یہ ہے کہ تم ہجرت پسند ہو تم چاہتے ہو جلدی جلدی نتائج نکل آئے تم دیکھتے ہو بتی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا بتی میں تم آگے بڑھتے چلے جاتے ہو تم دیکھتے ہو نیکی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا فوری لہذا نیکی سے پاؤں روک لیتے کھولے تل انسان میں حاجل انسان اجلت سے پیدا کیا گیا ہے اس کے اندر جلد بازی کا مادہ بہت زیادہ ہے فرمایا دو انسان و بشر دعا اہو برخ و کان انسان اپنے لیے شر کی دعا دڑ گڑا کر مانگ رہا ہوتا ہے جس طرح خیر کی مانگنی چاہیے اپنی طرف سے وہ خیر سمجھ کے مانگ رہا ہے, ہے اس کے لیے شر نسل پر پر کے لائسنس لینے کی دعا کر رہا ہے اللہ کو پتہ جس دن اس نے لائسنس لینا ہے گاڑی لینی ایکسیڈنٹ ہونا مر جانا ہے تو یہ لائسنس کے لیے نہیں اپنے مرنے کی دعائیں گرگرا گرگرا کر رہا اور گڑ گڑا گڑ کر رہا پتر کے لیے بیٹا میل پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے اور اسی پتر نے اس کو گولی مارنی ہوتی ہے وَيَدُعُ الْإنسان بسر دعاءه بالخير الانسان انسان کان السان وجولا انسان بڑا جلدباز ہے کل بل تو ہدبو تم اجلت پسند ہو اے برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان بش پرندہ ایک ہو لیکن ہاتھوں میں ہو دو نہیں دس بھی ہوں جھاریوں میں ہوں ان سے وہ ایک بہتر نو نقد چنگے تیرا ادھار مندے نقد مل جائے چاہے نو مل جائے انتظار نہیں ہوتا مجھے اے جان میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا یہ ہماری اجرت کی نشانی ہے سر اسے ٹھنڈا کر لو قبر میں گرمی ہوگی تو کوئی بات نہیں وہاں اے سی کے بندوبست کی ضرورت نہیں بس یہاں جنرل جاؤ وہ رشوت میں لے لو کمرہ ٹھنڈا ہونا چاہیے اجرت پسند وارون اللہ خیر بعد میں آنے والی چیز کو تم چھوڑ دیتے ہو یہ ہے وہ ہماری نفسیاتی بیماری میں نے کہا تھا نا جسا سورج کی ایک عائد میں اصل میں ہماری بیماریاں گنوائی گئی اگر ہماری نمازوں کے عوض ہمیں فوری وہ جو نور قیامت کے دن ملنا ہے اگر دنیا میں ہی مل جائے نتائج نکلنے شروع ہو جائیں کوئی بھی حادثہ چوبیس گھنٹے بعد ہونا ہے تو مجھے پہلے ہی خواب میں پتہ چل جایا کرے یعنی میرا دشمن جو ہے وہ اگر میرے ساتھ کوئی دشمنی کرے تو اس کا بچہ مر جائے جو گاڑی والا مجھے لفٹ نہ دے اس کی گاڑی کا ایکسیڈینٹ ہو جائے پتا چلے میں اللہ کا مقبول بندہ جو میری دیکھ نہ دے اس کا بیڑا گھر دے گیارہ سال کے بعد پھر اس کو پھر ابھارے تارے ہے. یہ کیسی کہانی ہے اگر یہ آنے لگ جائے جس دن میں بھوکا اس دن فرشتہ آ دروازہ پہ جائے تو جن ہی آ جائے فرشتہ چھوڑے نا کھانا دے جائے پتا چلے میری نمازیں کسی ٹھکانے لگ رہی ہیں ساری ساری رات نفرت پڑتا رہا پتا چلتا نا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ٹوٹ مار تو کسی کا بخار اتر جائے کوئی نتائج نکل رہے ہوں نا تو دل بھی نماز میں لگے یا تو نتیجہ ہی کوئی نہیں نکلتا نمازیں پڑتا چلا جا رہا ہوں بھائی کچھ حاصل نہیں ہو رہا یہ ہے اصل وجہ اگر یہ ہونے لگ جائے جو کچھ میں نے گنوایا ہے اور ہمارا دل نماز میں لگنا شروع ہو جائے تو نماز سے ایک نشہ ہو ہوگئے نا پھر مزے کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھی جاتی نماز وہی افضل ہے جو اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھی جائے صرف اپنی ذاتی اطمینان کے لیے اور ذاتی مزے کے لیے وہ مزہ آتا ہے کبھی کبھی کبھی کبھی آتا ہے کوئی نماز یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے کبھی نماز میں مزہ نہیں آیا کبھی مہینے میں ایک آدبار اس دن کی کیفیت کوئی اور ہوتی ہے ایسے پکا چلتا جو کچھ پڑھ رہا ہے رب اس کے سامنے کڑا ہے اس کے احکامات پڑھ رہا ہے یہ کیفیت لیکن اندلا تو سیاحت اے حمدلا یہ تو گھڑی گھڑی کی بس دولت ہے کبھی کبھی لائن مل جاتی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کمائی بھی کرنی ہے اگر وہ مزہ ہمیں مسلسل آنا شروع ہو جائے تو ہم سارے کام چھوڑ کے نمازوں میں بیٹھتے بچے بھوکے مرتے رہے بیوی بار بھیک مانگتی پھرے پڑوسی تکلیف میں تڑپتا رہے ہم بانا جائیں ہم اپنے نفل میں مزہ لے رہے ہوں تو یہ تو راکٹ ہو گیا نا پھر تو خامقاہ میں جو جاتے ہیں غاروں میں جا کے بیٹھ جاتے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ انسان نہیں تھے انہیں کتنا مزہ آتا ہوگا کہ اپنی ساری خواہشوں کو دبا کر عزیز و اقارب کو محلے کو گاؤں کو چھوڑ کر وہ غار میں جا کر بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے کوئی نشہ ہے کوئی مزہ ہے لیکن اسی مزے کو قربان کرنے کا نام امتحان اور مزے کی بات یہ ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں بھی ملتی جب حضور گئے مہاراج پر تو اس جگہ گئے جس کو جگہ نہیں کہا جاتا اللہ مکان میں نہیں سماتا کوئی بھی سپیس اللہ اس میں نہیں سماتا یہ ساری یہ جو سپیس ہے نا مکان یہ اس کی مخلوق ہے یہ اس کی تخلیق ہے یہ اس نے پیدا کی وہ جہاں ہے وہ لا مکان ہے حضور کہاں گئے ہیں لا مکان ہے لقدرا منایا کے رب <الْقُبْرَى> اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اور ایسے دیکھی ہیں جیسے روز ہی دیکھتے رہتے اللہ نے تعریف کی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر کی آپ کے کنڈکٹ کی جو آپ نے میراج میں اختیار کیا اللہ نے تعریف کی ایک گاؤں کا باسی وہاں جائے جہاں سب سے زیادہ سجاوٹ ہوئی ہوئی سدرا تل کے پتے جو ہے وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر ہو اس پر پتنگے سونے کے بنے ہوئے لائٹ میں نہا رہا ہو اس کو کراس کر کے جب آگے گئے اللہ نے فرمایا ان چیزوں کے بارے میں جگڑتے میرے نبی سے جو کچھ اس نے دیکھا فرمایا ما گاغ السروا ماتا میرے نبی کی نظر چندیا ہی نہیں بڑا ہی لیا سب کو آدمی میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ آدمی اگر کسی سجی سجائی سپر مارکیٹ میں جاگ اسے سے دیہاتی کے ہی اٹھ کے تحصیل گجر خان سے آ گئے اگر تو سودا لینا بھول جاتا ہے شیشے ہی دیکھتا رہتا ہے اس کے شوکیس ہی دیکھتا رہتا مکھے جیسی بستی سے اٹھ کر گئی ہے وہ ہستی اور اس سجاوٹ کو اس طرح دیکھ رہی ہے جیسے روز یہاں سے گزرا کرتے بہت ہی ایزی کیا نہ نظر چنجائی نہ اس نے سرکشی کی جس چیز کو جتنا دیکھنا چاہیے تھا اتنا ہی دیکھا زیادہ لفٹ کوئی نہیں کرائی آنکھ نے سرکشی نہیں کی کہ چیز کو ایک سیکنڈ دیکھنا ہے تو اس نے سرکشی کر کے جم نہیں ہو ندی کا کہنا نہ مانا اس نے وہاں سے ہٹی نہ ہو جہاں سے میں استفا اس کو ہٹانا چاہتے ہوں ایسا نہیں ہوا دل بھی کنٹرول میں رہا ماں کاغا بل فو مارا دل بھی ان کے اختیار میں آنکھیں بھی ان کے اختیار میں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں سجاوٹ پہ نہیں پردوں پہ نہیں وہ ہٹکی وہ جس مقصد کے لیے گئی تھی اللہ نے تعریف کی اقبال کہتا ہے اس ماحول سے کہتا ہے نبی کا مہراج پر جانا میرے نزدیک عجب نہیں سبحان اللہ جی اصرا وہ پاک ہے جو لے گیا لیکن آئے نبی خود ہیں یہ نہیں کہا کہ وہ ہے پاک ہے جس نے واپس بھیجا وہ لے گیا نبی چلے گئے دو سال کے بچے کو کوئی کندھے پر اٹھا کر دے, کسی پہاڑ پر چڑھ جاتا تو بچے کا کوئی کمال نہیں ہے کمال تو اس کا جس نے بوجھ اٹھا کے اقبال کہتا ہے وہ لے گیا یہ چلے گئے جانا میرے نزدیک کوئی عجیب نہیں ہے ان کا پلٹ کرانا میرے نزدیک موجائ اللہ کے دربار سے اٹھ کر کتنا مزہ آیا ہوگا کتنی قربانی دیا امت کی خاطر حضور نے نہ تکرار کی نہ کوئی بیٹھ کی کہ تھوڑی دیر اور بیٹھنے دینے اس مزے کو قربان کیا تم غار کے مزے کو قربان نہیں کرتے نبی کی سنت تم نہیں چھوڑ سکتے سن کی خاطر تم فیلڈ میں نہیں آ سکتے اللہ نے کہا جائیے وہ اپنی وہ کملی وہ چادر جو ہے اٹھا کے کندھے پہ ڈالی اس پہ چل دیے نہ بیٹھے نہ تکرار کیے نہ جھگڑے نہ اسرار کیے واپس آ گئے پلٹ کرانا اور کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے فنا اللہ ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے کترا دریا میں گرتا ہے سمندر میں گرتا ہے تو اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ زیادہ ہے اور کترے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ اس کے اندر جا کے اس نے اپنا ختم کر دیا آئیڈینٹی کھو دی ایک کترے نے سمندر کے اندر جا کے تو یہ کوئی اوپری بات نہیں ہے اوپری بات یہ ہے کہ وہ کترا کسی سید کے اندر جائے اس سمندر کے اندر گھر کے لیکن نکلے تو موتی بند کے نکلے آئیڈینٹی کھولنا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں لیکن خود ہی برقرار رہی ان کا جو سیلف ہے وہ سن رہا ہے حکم مان رہا ہے آگے بچے مانگو ڈپو کھول رہی ہے کمال یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں گئے کہاں گئے اللہ کی قسم کوئی نبی بھی اس مقام کا تعین نہیں کر سکتا جہاں محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ دور کہاں ہے براہ راست ریفلیکشن بھی نہیں ہو رہی ہے پرمایا پہاڑ کو دیکھ بھون گرے جبل مکان پانی اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا نا تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا رب نے تجلی موسا پر نہیں ڈالی پہاڑ پر ڈالی ہے جالہ دکن اس کو رضا رضا کر دیا وہ خرا موسا سار کا موسا بھی ہو جو پلم آ کالا شبہان کا تب تو توبہ میری میں نہیں دیکھتا کہاں گئے اور حکم مان رہے کہا جائیے چل پڑے اتنی نمازیں بالکل یاد رکھا ہوا پچاس نمازیں پلٹ پلٹ کر جا رہے ہیں وہ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تجربہ ہے آپ کی امت نئی بن رہی ہے مجھے تجربہ ہو چکا ہے ان امتوں کا یہ نمازیں بہت ہیں اللہ سے تختیف کروائیے پھر پلٹ کے جاتے ہیں دیکھیے اب وہ بار بار دیکھنے کا بہانہ کیا ہے اللہ کو بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پلٹ پلٹ کے آنا بہانہ ڈونڈ رہا ہے اللہ پھر گئے پھر گئے پھر گئے پانچ را گئی ہیں علیہ السلام کی قوم پر دو نمازیں پانچ رہ گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سرکار پھر واپس جائیے یہ پانچ بھی بہت آپ نے فرمایا اب مجھے شرم بس اللہ نے فرمایا میرا لکھا ہوا نہیں ٹلتا وہ پچاس کی پچاس اپنی جگہ پڑیں گے پانچ پڑیں گے پچاس دوں گا ایک کی دس وہ پچاس اپنی جگہ پڑیں گے پانچ نام ہمار میں پچاس لکھی جائیں ما بدل <الْلَدَيش> لا تبدیلات <اللَّه> تو بہرحال بات موضوع سے ہٹ گئی ہے آج یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نمازوں میں مزہ اتنا زیادہ آنے لگے تو سارے آدمی مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور گھر بچے بھوکے مرتے رہیں ابو کو ڈھونڈتے رہیں ڈیوٹی والے دیکھتے رہے اور آدمی کہیں سی ون تھرٹی کے نیچے گھسا ہوا بیٹھ کر ہی نفل پڑ رہا ہو مزے کے لیے نماز نہیں پڑھنی اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھنی ہے پھر ہوگا کیا کہ آپ صرف وہی حکم مانیں گے جن میں مزہ آئے گا آپ دوسرے سارے چھوڑ دیں حکم تو حکم ہے نا مزہ آئے نہ آئے تو ہنگ دل مانے یا دل کو منوانا پڑے حکم تو اس کا مان آج کی پابندیاں میں اچھی لگتی ہیں اتنے سونے کپڑے کہتا ہوتا دو سفید لکھا پانے والے سب نے نہ کوئی علاقے کی شناخت باقی رہ گئی ہے نہ کوئی گریڈ کی شناخت باقی رہ گئی نہ کوئی نسل باقی رہ گئی ہے یہ ساری دیواریں گرا دیں نکلو چلو وہاں چلو وہاں چلو اب وہاں سے واپس پلٹو دل کر رہا مغرب کی نماز اب کی اذان ہوئی ہے عادت پڑی ہوئی ہے مغرب کی نماز اذان کے فوراً بعد پڑھنے کی گاہ نہیں پڑھنی طبیعت پر جبر کرنا پڑتا اس لیے تو روٹین ہے نا روٹین ٹوٹ رہی ہے تا نہیں پڑھنی جاؤ اور مزدلفہ میں آ کر پڑھتے ہیں لوگ رات کو دو بجے تین بجے کزا نہیں پڑھتے ادا پڑھتے مغرب کی نماز رات کو تین بجے ادا پڑھی جا رہی حکم ہے یہ تو بہرحال ہم عجلت پسند کرتے ہیں اگر نمازوں کا نتیجہ یہیں پر فوراً ملنا شروع ہو جائے تو پھر سارے ہی نمازی ہو جائیں کوئی بھی نماز ملے ہی کوئی نہ اگر یہی ملنا شروع ہو جائے تو پھر امتحان تو کوئی نہ نہ ہوا ان تم افونہ جورا تم یا تمہاری ہر چیز کی جو تمہیں قیامت کو ملے گی تمہاری نمازوں کی بھی تمہارے صبر کی بھی تمہارے ذکر کی بھی تمہارے روزوں کی بھی تمہارے حج کی بھی وہ دن مقرر ہے لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ بس اجرت میں ہو جائے جو کچھ ہونا ہے وہ جو ہوں یو میں جا وہ وہ دن ہوگا جس دن بہت سے چہرے سب ہوں شاداب ہوں ہوں گے ہوئے ہوں گے ہوئے شاد اللہ نے فرمایا اہل جنت جو ہوں گے تارے فوفی وہ نبرات تم ان کی نعمتوں کی ریفلیکشن ان کے چہرے پر پاؤ گے آسودہ حال جو آدمی ہوتا ہے اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے ہر آب وقت جو روٹی کی فکر میں رہنے والا آدمی اب مسائل میں گرا رہتا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے چہرہ آدمی کا جو ہے وہ اسکرین ہوتی ہے دل جن مسائل میں گھرا ہوتا ہے وہ یہاں ریفلیکٹ ہوتے رہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ ہوتا رہتا ہوں. وائٹ کالر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ بتاتا کہ یہ افسر ہے یہ کہیں کسی دفتر میں کام کر مزدور دور سے نظر آتا کہ یہ مزدور ہے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتا یہی ہار جنت والوں کا ہوگا فی کوم نظرات النعیم ان نعمتوں کی رونق ان کے چہروں پر پاؤ گے تو یہاں فرمایا میں اب رجو ہوئی ہو میں اس دن کھل رہے ہوں گے چہرے پتہ ہوگا نا جنہوں نے مشقتیں یہاں برداشت کی تھیں جنہوں نے قربانیاں دی تھیں آج ان کے کیش ہونے کا وقت آ گیا اس دن کا وعدہ کیا تھا ہم چل آج وہ دن آ گیا اور دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہوں گے جس بچے نے پیپر اچھے کیے ہوئے ہوتے ہیں بڑی خوشی خوشی آتا ہے وہ بلکہ رات کو نیند ہی نہیں آتی خوشی خوشی صبح آتا ہے وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ پوزیشن کون سی ملے گی یہ پوزیشن کے چکر میں ہوں لا رب ہاں اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں رب پہ نظریں جمی ہوں اور دوسری طرف والے کل نہ رب یوم جل محجوبون ان کے رب کے درمیان حجاب ہوگا رب سامنے انہیں نظر آ رہا ہوگا انہیں نظر نہیں آ رہا ہوئے کہ جن آنکھوں سے وہ نظر آ گیا وہ انہیں کے پاس تھی ان کی آنکھیں تو وہ گائے بھینس والی تھی نا وہ قلوب کا کلن لاؤن کو لو بول لائے اب کا دے ہا و لائے رو نہ دیا ولاؤم آزانس لہذا یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی رب کو وہ آنکھیں جو رب کو دیکھیں گی دنیا سے کما کر لے کر جانی پڑیں گی وہ دنیا سے لے کر جانی پڑیں گی وہاں نہیں ملیں بہت سے لوگ اس وقت کہیں گے رب دلے ماںر تنیاد ما کن تو بسی اے اللہ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا دنیا میں تو میں دیکھتا تھا کہا لے دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اندر ہی تھا جب میرے لیے تو اندھا تھا <الْيَوْمَتُنزَا> تُو میرے رہا کاغال ہم تجھے کا گئے کچھ لوگ ہوں گے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا ہوں میں نے جھانکا جنت میں جب میں راج پہ گئے سیر کی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی وہاں آیات تھی اللہ نے دکھلائی شوق ہوتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے آگے اس کو اپنی ہر چیز دکھانا چاہتا ہے گگا لگا نوری ابراہیمات اللہ جب اللہ نے خلیل بنایا ابراہیم کو تو سارے اپنے کھول دیے کارخانے ان کے ساتھ اللہ نے ایک ایک, ایک چیز دکھائی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا میں نے عمر کا عمر عبد الخطاب کا محال دیکھا بہت خوبصورت محال اسی لیے یہ شرح مبشرہ میں سے گنے جاتے تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے کہ قریشی نوجوان کا تو مجھے خیال گزرا کہ میرا ہی ہوگی میں نے کہا یہ میرا انہوں نے کہا نہیں یہ عمر کا ہے آپ نے فرمایا عمر اتنا وہ دلکش تھا میرا دل کیا میں اندر جاؤں لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ تو بڑی کنڈ کرتا ہے رونے لگے کہنے لگے حضور سے کند کرنی تھی میں نے جی بسم اللہ چلے جاتے یہ تو میری خوش قسم کی حضرت اگر تی آپ نے فرمایا کہ تیری ہو تنگ ہی کر رہی جنت جہنم پر بھی گئے تو آپ نے فرمایا جنت میں میں نے دیکھا فتح حال لوگ غریب جو دنیا میں خستہ حال تھے اور جہنم میں آپ نے فرمایا میں نے متکبر اور بڑے بڑے سردار دیکھے اور عورتیں بہت زیادہ دیکھی ہیں میں نے اور یہ اپنی ناشکری کی وجہ سے عورت جہنم میں جائے گی کس وجہ سے اپنی ناشکری کی وجہ سے آپ نے فرمایا یہ ناشکری ترین مخلوق ہے اللہ کی تو اسے دس سال تک سونے کا نوالا کھلاتا رہے ایک دن فاقا آئے گیا تو کہے گی میں نے تیرے گھر میں سکھ کا سانس نہیں دی اور اس کا تجربہ ہمیں ہوتا رہتا ہے ناشکری ترین مخلوق اسی سے گھر پر آدمی کو ریاٹ کرتا ہے نا اگر آج مصیبت آ تو یہ بات کہہ رہی ہے تو یہ نا ہوتی ہے اس نا کی وجہ سے یہ وہاں بہت زیادہ بہرحال یہ پھٹے ہال لوگ جنت میں جائیں گے اللہ تعالی اعمال دیکھے گا نصب نامہ نہیں دیکھے گا شناختی کار دیکھے یہ کون سا چیمہ چٹھا جانے دو یہ فلاں گلانی جلانی ہے جانے دو نہیں اللہ درا وہ جو اللہ تمہارے بوٹے اور تمہارے مال نہیں دیکھتا کہ کتنا کروڑ پتی ارب پتی ہے بل ین درا قروب و امالکم وہ تو تمہارے دل و تمہارے اللہ تو اسی کو پروٹوکول دے گا جو تقررے والا ہوگا وہ نصب دے کر نہیں یہ سردار کا یہ شیخ کا یہ وزیر کا یہ صدر کا بیٹا ہے لہذا سے پروٹوکول دو نہیں کرامکل کا ع وہی ہے کرامت والا وہی ہے چاہے اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے چاہے عمر رضی اللہ مسبنی مہر کے وجہ سے چھوٹی سی گوٹی ان کی طرح جو ہے باندھی اس کے یہاں تو قیمت کسی اور چیز کی ہے، تو بہت سے چہرے شاداب ہوں گے اس کی محنتوں کا بدل مل رہا واس اور بہت سے چہرے اس دن تھکے تھکے ہوں ریزلٹ ان کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا بلیک بورڈ پر لکھنے کی ضرورت نہیں یہی بلیک بورڈ بنا ہوا ہو مسو تن کا شا چہرے ہوئی فالا بحا فاقرا تمہیں پتا چل جائے گا کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے فاق کہتے اصل میں ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے اس کو آج اللہ نے ریڑھ کی ہڈی توڑ دینی وہ سارا کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کر کے وہ سل لگ رہی ہیں اس کے سامنے جو سلائیڈیں گر رہی ہوں کہ کیا کیا کرتا رہا یہ فالا بحا فاک اللہ نے فرمایا وہی نہیں جب یہاں سے گرفتاری ہوگی تو یہیں سے جوتے پڑنے شروع ہو جائیں پتہ سے یہیں پر چل جائے گا وہی نہیں کل بالا تراقی جب یہ جان یہ روح اس ہنسلی میں پہنچیں گی وکیل امن رات اور فرشتے آپس میں گے کہ اس کو کون لے کر چڑے یہ راک اسی سے بنے ہمارے یہاں اسی یہی مادہ ہے ترقی کا ترقی ہو گئی ہے پلاٹ دوسرا اس کا مطلب ہے رکئی کہتے ہیں تعویز دھاگے کو جب ڈاکٹر صاحب جواب دے دیں گے کہ لے جاؤ مریض کو اپنے گھر اٹھاؤ اپنی فیملی سے کمپلیکس سے گنگا رام اسپتال سے تو پھر مولوزی کی طرف ڈھونڈیں گے من راق کوئی طویز دھاگا کوئی دم پھونک جھاڑ ہاتھ پاؤ مار رہے ہوں گے لیکن بچا نہیں سکیں گے ڈاکٹر اپنے بیٹے کو اپنے باپ کو نہیں بچا سا. قیل من راق راک وہ گن نہ ہوکھ ماتھ آپ کے رکھ یہاں پر جب موت کا پروسس شروع ہوگا زندہ انداز سے راک اسے پتہ چل جائے گا کہ اب جدائی کا وقت آ اب یہ مال چبارے ماریاں زمینیں جاگیریں مربع ان کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ اب قبر میں کوئی نہیں جائے گا اگر اس نے یہ سارا کچھ آگے بھیج دیا ہوتا تو قبر میں اس کے ساتھ ہوتا وہ زندہ انداز فراق فراق نہ نہ ہوتا پھر تو یہ چیزیں ساتھ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مردہ لے کر جاتے ہو تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی آ لو و مالہ امالہ اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کے اعمال آپ نے فرمایا دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں لہو گھر والے واپس آ جاتے ہیں مالہ مال بھی واپس آ جاتے ہیں مالو ہوں رہ جاتے ہیں اگر کچھ ہوں قبر میں وہی ساتھ جائیں گے ٹھنڈی کی ہوگی تو ٹھنڈی لگے گی یہ ہے عالم انسان کا جو دائی کا وقت آ گیا عذیت شروع ہے نہ وہی لائیے مین ولا کے لا تم سے رون اس کی چارپائی کیونکہ تم سارے اکٹھے ہوئے ہو لیکن تم سے زیادہ ہم اس وقت اس کے زیادہ نزدیک ہے تم سے زیادہ اس کا رابطہ ہمارے ساتھ ہے تم نہیں ہمیں دیکھ رہے لیکن وہ دیکھ میں فرشت ہوں ون وے کمیکیشن ہو گئی ہے بتا نہیں سکتا کسی کو یہ کیا کر رہے ہیں رسیاں سیدھی کر رہے ہیں گر کر رہے ہیں وہ رسے ناپ رہے ہیں آپ وہ کیا کر رہے ہیں اسے پتا جیسے گائے دیکھتے ہیں نا سائی میرے کیا اسے پتا یہ کس کے لیے سارے رچ کار جو ہے یہ تیار کر رہے ہیں لیکن بتا نہیں سکتا کسی کو رابطہ منقطع کر دیا گیا فون کا جب ڈلنا ہو تو پہلے چوبیس گھنٹے ون وے ہو جاتا ہے باہر سے آتا ہے آپ پلٹ کے کر نہیں سکتے پلٹ کے کر نہیں سکتا ون وے کمیکیشن ہو گئی ہے اور بلے شاہ نے کہا نا بلے شاہ پتا تب چل سی جب چیڑی چڑی اخبار موجود کے فرشتوں کو انہوں نے باز سے تشدی دی ہے. باز کیا کرتا ہے جب یہ پرندہ پکڑتا ہے تو یہ اس کو کھاتا نہیں ہے پہلے اس کے بال اخڑتا ہے جگہ صاف کرتا ہے کھانے کے اسی لیے شکاری لوگ جو ہے اس کے گلے میں انہوں نے گنگریاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں جب وہ اس کے بال اکھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ چھن چھن کی آواز آتی ہے تو انہیں پتا چل جاتا اس کی ڈائریکشن وہ جا کے کیا کرتے اس کو پکڑتے نہیں ہیں اس کے آگے گوشت کرتے ہیں اس کی توجہ اس طرح ذرا ہوتی ہے ڈھیلا ہوتا ہے پنجا تو نکال دیتے ہیں اس کے اندر کبوتر کو کوئی جو کچھ بھی انہوں نے اس نے پکڑا ہوا تھا لیکن وہ خرگوش کو بھی اگر پکڑتا ہے تو ایسا نہیں کھاتا اس کی چمڑی زندہ اتارتا ہے یہ حال فرشتے کرتے ہیں بلے شاہ پتا تھا چلنا ہے جد چڑی چڑی اتباج کیا اثر ہوگا و ملایا تھا تو بار سے رشتے ہاتھ آ کے نکالو یہ جو ت نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھی ہوئی کل جی کل جان آ تو جان کیسے نکلے بچہ نلائک ہوا تو ماں بتا دیتی ہے باہر وہ اندر آتا ہے دروازے کے ماں باہر نکلتی ہے وہ اندر آتا ہے یہی حال روح کا ہوتا ہے نلائک ہو نا پھر اس نے باہر کھینچتے ہیں وہ اندر کھینچتی ہے پھر اس نے باہر کھینچتے ہیں اور ادھر گھر والے کیا کر رہے تھے کالا بکرا دے رہے ہو جان چھٹے نزا نزا کس کو کہتے ہیں کھینچ لینے کو وہ نظو اس نے اپنا ہاتھ کھینچا فائزہ یا بھائی با اللہ مالت الملک. توت تل ملک منتشا جسے تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور تنز الملک من منتشا اور جس سے ملک چاہتا ہے چھین لیتا ہے ملک وہ چھین کر لیتا ہے اپنے ہاتھ کوئی نہیں دیتا لہذا وہاں نزا کا عالم ہے مذاکرات ہو رہے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں اور نزا کا عالم تنظ کا ممنتشا من نزا اسی کا نام ہے فرشتے باہر کھینچ رہے ہیں مومن تو تیار ہوتا ہے نا جی فرشتہ ہوتا ہے چلنا کہتا چلو ہلکا پھلکا ہوتا ہے نا ایک صاحب سے گزرا کرتے تھے کسی حلوائی کی دکان کے سامنے سے سلام کیا کرتے تھے ایک دفعہ گزرے تو وہ پیسے گننے میں مشغول تھا ایک دفعہ سلام کیا اس نے کوئی توجہ نہیں دی دوسری دفعہ سلام کیا پھر توجہ نہیں دی تیسری دفعہ سلام کیا پھر توجہ نہیں دی اس نے کہا بابا ان پیسوں میں اتنا دھیان لگ گیا تو جان کیسے نکلے گی بعد لوگوں کی جان نکالنے کے لیے پیسے کھڑکاتے ہیں ڈبے کے اندر ان کی کھنکنا سے جان نکلتی ہے اس کی کہا لگا بابا اتنے خوب گئے ہو, یہ جان کیسے نکلے گی اس نے کہا جیسی تیرے نکلے گی ایسی میری نکل جائے اس نے کہا اچھا وعدہ کرتے ہو پکی گل ہے نے کہ اس نے وہ اپنے موڑے پہ جو چادر رکھی تھی اسی کی دکان پہ بچھائی لیٹ گیا کلمہ پڑا مر گیا آؤ میرے پیچھے یہاں تو جو ہلکا ہوگا وہ جائے گا جن میں ماریاں چپارے پلازا پیچھے ہوں گے وہ تو کھینچیں گے آدمی کو کشے فکل جتنی زیادہ ہوگی گریوٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی تو و ملا تو یب وہ دبا رہے بوٹے پر ایک پارٹی آگے لگی ہوئی ہوگی منہ پر مار ہوگی دوسری پیچھے مارے دکیل کے نکالتے ہیں نا وہ آپ نے فرمایا حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نکلتی ہے روس کے اندر سے تو اس طرح ہوتی ہے جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی پار اور بال نہیں ہوتے بالکل بوٹی کی طرح ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا تمہارے کفن دینے سے پہلے وہ اس کو کفن دے دیتے ہیں اور وہ آگ کا سموم کا ہوتا ہے اسٹیم کا اور اس کو اس میں رکھ و نال فراق ولطفاخاک پنڈلیاں ایک دوسرے سے لپٹ رہی ہیں جب جان نکل رہی ہے لیکن کر کوئی کچھ نہیں سک اللہ نے چیلنج دیا ہے. فلا ان تم ابین <دِنِين> تم کہتے ہو ہم آزاد میری مرضی اگر تم کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہو کسی کے تابے نہیں ہو کسی کے ٹائم ٹیبل کے پابند نہیں ہو جی نہ ان کن تم تو پھر اس روح کو واپس لوٹا لو نا اگر تم سچے ہو میں نے ٹائم ٹیبل مقرر کر دیا اس وقت مارنا ہے تمہارا اتنا بڑا ملک ہے اتنا علاقہ تمہاری کالونی رہا ہے دکیل کے کسے واپس کر لو ڈاک کرو خود چلا لو اس کا دل پھر سر جی ہو ان کن تم سچے ہو تو روح کو لوٹا لو روح نو کہو محمد اج رو تام ایک رات رہنا اس سے پہلے ساٹھ سال اللہ کی مرضی سے رہے ہو اپنی مرضی سے ایک رات تو رہ کر دکھاؤ نا اپنی مرضی میری مرضی میری مرضی میرا مود میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک رات اور کیوں نہیں رہتی کوئی میں میں نہیں وہی ہے وہ جو کہا رضائے رب پہ راضی رہے رب کی مرضی پہ راضی رہے جیسے جیسے وہ کہتا جاتا ہے ایسے ایسے کرتے جاؤ اس طرح اس کے کنٹرول میں رہو کن بے یا دلّاہ کل فی یدل الغسال اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہو جاؤ جس طرح میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو چکے جی رضائے رب پہ راضی رہے یہ حدف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تح تیری کیا چیز کسی چیز کے پیسے دیے وہ گنّا انا ہو فراق تو ہونی ہے چھوڑ کے تو جانا ہے تو پیچھے چھوڑ کے جانے کی بجائے دنیا میں جدائی ڈالو آگے بھیج دو پیچھے جو لاکھوں چھوڑ جاؤ گے آپس میں بیٹے لڑتے رہیں گے پھر دعوے کرتے رہیں گے عدالتوں میں ماں کو بھی مار پٹائی کرتے رہیں گے کوئی تھوڑا اپنا حصہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے وہ شخص جس کو اپنا مال اپنے وارسوں سے زیادہ عزیز ہو سب نے کہا حضور ہمیں اپنا مال اپنے سات سے زیادہ عزیز ہو بجائے کہ ہم پیچھوں کے لیے چھوڑ جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود استعمال کریں آپ نے بھرما تمہارا وہی ہے جو آگے بیچ دیتے یا کھا لیتے جو چھوڑ جاتے وہ تمہارا نہیں وہ تو ان کا ہے تم تو روٹی کپڑے کے بس ملازم ہو روٹی کھا لیتے ہو کپڑا پہن لیتے ہو بس ان کے لیے جمع کرتے چلے جا رہے بہرحال فراق تو ہونا ہے یہ دنیا دائمی نہیں ہے کتنے لوگ ہیں یہاں کٹھے رہتے تھے چھٹی کر کے گئے فوت ہو گئے کچھ لوگ ہیں ٹرمنیٹ ہو کے چلے گئے جدائی ہوتی رہتی نئے لوگ آتے رہتے اصل تو مل بیٹھنا جنت کا مل بیٹھنا اصل دوستی تو وہاں کی دوستی ہے قیامت میں ہر رشتہ ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا فرمایا الخلا جم بابن اجم اس دن خلیل ایک دوسرے کا دشمن بن جائیں گے دوست نہیں رفیق نہیں خلیل خلیل ایسا رشتہ ہے ایسی دوستی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ نے ایک خلیل بنایا ہے وقتہ خض اللہ ابراہیم خلیل یہ کوئی ایسا رشتہ ہے یہ کوئی ایسا ناتا ہے یہ کوئی ایسی دوستی فرمایا خلیل بھی لمبوٹیاں بھی جو ہیں وہ بھی دشمن ہوں گے اِلَّا <الْمُتَّقِين> پریزگار, آپس میں دوست غمخاری کر رہے ہوں بیٹھے ڈسکشن کر رہے ہوں دین پہ گفتگو ہو رہی ہے دنیا کے حالات پہ گفتگو ہو رہی ہے وہاں کیا ہوتا تھا لوگ کس طرح تانے دیتے تھے لوگ کس طرح انکار کرتے تھے ان کے اندر دوستی ہوگی آمنے سامنے وہ جو ٹرانزٹ لانچ ہوگا نا جہاں اپنی اپنی جنتوں میں جانے سے پہلے سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے جیسے اپنی اپنی فلائٹوں میں جانے سے پہلے में میں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں سعودیہ والے بھی امان والے بھی वाले والے بھی بینکاک والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو ٹرانزٹ لانچ ہوگا اس میں بیٹھ کے جو آپ آپس میں باتیں کریں گے پرانے حکیم نے وہ بھی کوٹ کی ہے ہم پڑھے تو تب نا ایمان تو نا تذکرے ہوتے رہیں جنت رہیں کا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے اگر باتیں یا شیئر کی ہو رہی ہوں ہنڈی کی ہو رہی ہوں بینک ریٹ کی ہو رہی ہوں پلازوں کی ہو رہی ہوں دکانیں خریدنے کی پلاٹ خریدنے کی ہو رہی ہیں تو دل تو یہیں لگے گا نا جس چیز کا تذکرہ کرو گے وہی تمہارے دل میں جائے گی واخر آوان الحمد للہ